تم اور ایک ساتھی یہاں سے پڑھتے تھے انہوں نے کچھ کمپیوٹر وغیرہ میں کورس کیے ان کی ملازمت کے بارے میں فکر تھی تو یہاں پر ملازمت کا پہلے پھر ان کو کوئی پھر سے کال آئی تو چلے گئے وہاں انہوں نے لکھا کہ اچھی ملازمت مل رہی ہے اور اس میں اب ان کی شرط ہے کہ میں پسلون پہن کر جاؤں جا. تو میں کیا کروں گا یا اللہ اور کیا کریں گے تو مجھے یاد آیا کہ یہ واقعہ ایسا نا بہتر کا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے اس کا نام تھا ڈاکٹر بادشاہ خان بادشاہ خان اس کا نام تھا جی اور اس نے اس نے وہ وقت جبری بھرتی کرتے تھے کی جنگ میں جبری بھرتی کیا گیا تھا ڈاکٹروں کو تو تو وہ بھرتی ہوا اس نے غالباً چالیس دن یا چار مہینے ہمارے ساتھ لگا رہا تھا تو چلا گیا اور اس نے کچھ عرصے کے بعد وہاں سے خط لکھا کے یہاں پر جو ہے تو کھانا کھانے کے لیے پہ جانے کے لیے پسلون پہننا لازمی ہے میں نے یہاں پر بڑا ہنگامہ کیا ہوا ہے اور میں کبھی نہیں پہنوں گا فلاں کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی پلاگ کے ساتھ یہ تکرار ہوا فلاں کے ساتھ یہ تو میں ہوا تو ہمارا بڑا خوش ہوا کہ اتنا زیاد کر رہا ہے تو اب نے ہمیں جواب لکھانے کے لیے بٹھایا ہے جی. تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کچھ ساتھی کی جو اپنے چلنے کے سرس کو پوچھتے رہتے ہیں आ, سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں کروں یا نہ کروں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں یا میں کیا کروں آپ کی کیا رائے ہے اس لیے ہمارے ساتھیوں کی ہاں تو بھلی ساتھیوں کے ساتھ, ساتھ کوئی تکرار ہو جائے نا تو بھلی آ کر کہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ تکرار نہ کریں آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی باتیں صاحب لکھ لیں کہ آدمی نے ایسی باتیں کہیں میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں اسے میں نے یہ کہا یہ کہوں یا نہ کہ جو جو جو آئے بس وہی کرو جیسے خط کا جواب لکھوایا لکھ مجھے ابھی تک یاد ہے اور باز خطوط کو تو دس بجے کے مشفرے ہیں پیش کرتے ہیں تو زمانے میں اور مشتاق صاحب اور ملازم شیخ صاحب اس وقت نہیں ہوتے تھے یہ تین اضراض بیٹھتے تھے اور بنیادی طور پر یہ تین ہوتے تھے اور ساتھ کوئی اور بھی اور چار آدمی کوئی آئے ہوئے اگر ہاں وہ بیٹھ جاتے تھے پھر وہ غور کر کے فیصلہ لکھتے تھے اور بعض خطوط کو جو ہے تو وہ کرتے ہیں ماوار جو مشورہ آتا ہے جو ستر اسی آدمیوں کی ہوتی ہے جو عام امور ہوں عالمی اور ملکی حصہ کیسے ہوں ان کو پھر اس میں پیش کرتے ہیں اس میں فیصلہ ہوتا تو ان کو لکھا کہ برخوردار آپ نے اپنی ساری توانائی جھگڑوں مصیبتوں میں ہی سرو کر دی جگہ کا ایک قانون ہے بہت جگہ ملازمت کرنی ہے اب ملک کا نظام ہے ایک باطل اور وہ ایسا قانون ہے کہ اس سے جال بھی ہی چھوٹتی ہے میں ایسا کہ مطلب نماز نہیں پڑھ کے آتا ہوں تو میں گھر پر آ کر پڑھتا ہوں جماعت سے نہیں پڑھتا میں گھر پر کیوں پڑھتا ہوں میرے گھر میں ختم آیا تھا اسکول میں گیا اسکول کے پیچھے خارج کو نماز پڑھنے کا جی. کہاجو جی, اب اس فتح اچھا صرف آیا کہ کچھ لوگوں نے انگریز کا لباس چھوڑ دیا ہوگا لیکن صرف آیا کہ نماز سے, سے محروم ہو گیا جی. کیا یہ وہ اس طرح کہ وہ ٹائٹ پتلون جس سے خط و خال میں ابھر رہے ہوں اور دیکھنے والے کے جذبات شہوانیہ اس کسی برے گیختہ ہو رہے ہوں یہ تو ناجائز ہے جی اور چلا اب اس کو انہوں نے لازمی کر دیا جی ویسے ہی ڈلی ڈالی پہنی ہوئی ہو ترکوں کا میں دیکھا نا کہ وہ اللہ اس کو کیا اس کے بارے میں کہا ہے کہ تاطرک نے پتلون لازمی کر دیجیے آپ کوئی آدمی جو کہتا چلا رہا ہے اس بےچارے کا کیا سوکھ اس کو کوئی پتل پہنا ہو اس کو کوئی سلوار پہ جو چوز ہو پہنا ہو بیچارے کو پہننی آئے گی تو بےچاروں کی پتبور ہے باقی کیا آپ کو دیہات کا اور پڑوسی کا بےچارا پد دیکھنے کے لیے کہا جائے اس دن اس طرح کی معیاری پتلون ہوگی تو اس کا پہجا کدھر جا رہا ہوتا ہے ترکیوں کا دھر جا رہا ہوتا ہے بےچارے گلے میں ڈالو گیا وہ سارا اتحاد میں گلے برسی کی برفدار آپ بجائے اس کے پیار محبت سے ان سے ملیں ہاں اور ان سے بات کریں اور ان کو جوڑے اور ان کو دعوت ہاں جی اب اس مصیبت کو جائے تو پلان کر جائیں کھانا کھانے کے لیے کیا کرنا ہے مطلق ہے اس کا جدہ مسئلہ ہوتا ہے اور ایک ایسی چیزیں ہوتی ہی ہیں اس میں یہ ہے کہ آدمی کے اب دیکھنا کہ وہ ہمارے حضرات آزاد بتایا کرتے تھے کہ آدمی کو تو پیار تو کرو پہاڑ توڑنے کے لیے پہاڑ کو توڑ تو اس میں چلے جاؤں ایسے جذبات اس لیکن کام کرانے کے لیے اتنا کام کراؤ جتنی اس کی استعداد ہو سلسلوں کو چلانے والے جو مشایق ہیں اگر اتنا بوجھ ڈالیں گے اپنے مریضوں پر جس کو برداشت نہیں کر سکیں تو کام سے ہی رہ گئے ہیں ہمارے ڈاکٹر سیاح صاحب نے کہا کہ پرانے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ فلاں آج شادی سے قرضہ لے لیں میں بات سے اگر قرضہ لیا اس کو جو سب سے فیض ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا اس کو بند ہو جائے گا کیوں جی کہ وہ اب اس کی اتنی استعداد نہیں ہے جی اس کے حالات اتنے نہیں ہیں جی کہ اپنی ضرورتوں کو کر کے پوچھتے جی. اب اس پر ضرورت سے زیادہ بول ڈالیں گے اس بیچارے کو برداشت نہیں ہو سکے گا جہاں تک سلسلے سے یہ ہٹنا شروع ہو جائے گی اس کا فائدہ ہی بند ہو جائے گا چلائے تو اتنا جتنا آدمی کے تعداد ہو سکتے اس لیے سلاثل میں شفقت رحمت اور یہ جس جیسے تلقید سی گئی ہے سبحان اللہ سے وہ آدمی کے جواب آ کر اپنی غلاثتوں کو بیان کر رہا ہو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا نہیں کہتے اپنے عیوب کو اپنے مشاعت کے سامنے بیان کریں تبھی تب تو صلاح ہوئی ہے ہمارے یہاں اعتکاس میں ہمارے ساتھ کی تکرار ہوئی اے گروہ نے کہا کہ اپنے حالات کی اطلاع کرنی ہے صرف لانوی میں یہ خاص بات ہے اطلاع اطلاع اتباؤ انقیادو اعتبا چار اعتقاد اطلاع اعتقاد اطلاع تو یہ ہے کہ اپنے حالات کی آدمی اطلاع دیتا رہے گا اچھے ہیں یا برے ہیں یا کچھ بھی حالات نہیں ہیں تو بھی آدمی چار روپے کو ہوتے ہیں وہ لے کر ڈال دے تو آج بھی دے محسوس کرے گا لکھنے والے کو بھی فائدہ محسوس کرنے کا مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیچ ہوئے تو اس میں اس زمانے میں اب بھی جو فکر شاید ہوتا ہوگا باجی اب صاحب کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ ساتھی ہمارے ادر جی سے بہت ہوا کریں تو انہتر میں سنتا گڑھ سے لے کر انہتر تک ہندوستان سے رات نہیں آ سکتے تھے پاکستان بار ادرجی تشریف لائے تو سب پاکستان میں اطلاع دیکھیے کہ ساتھی ملاقات و زیارت زیادہ چاہیے جی تو ہم نے یہاں سے کوئی دس گیارہ آدمی تیار کی مانگ گئے پہلی بات کیجازی آدمی کی ہار بدلے گی اور مولانا پارنپوری صاحب کی بالکل کالی گاڑی اور خوبصورت اور وہ جو ہم نے یہاں زمانے میں بالکل ہوتی خوبصورت اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ دیوار توڑ سب نکل جائیں گے اتنے جو بیان کو سننے کے بعد ہم ہمارا جذبہ ہوتا کہ ہم اٹھ کر اپنی جان کو زبر کر ڈالیں گے ایسا جذباتی خیر وہ آپ جو پالنپوری صاحب کے بیان سنا اس میں سست لان ایسے دلائل ایسی کشش ایسی روحانیت کہ وہ ہر ایک آدمی کا منہ پلا ہوا ہے جگہ سے آگے بڑھ رہا ہے اور جب بیان ختم ہوتا گیا یہاں سے آگے وہاں تک چلا ہوا تھا اور کمیونزم کا پاکستان کا سخت یہ لگا تھی کمزم کی تو, کے کے ہو, تو انہوں نے جو بارے میں تو کیا مطلب ہے کیوں کہہ رہے ہیں تم نے کہا جی یا آپ جو ہے تو ادر جی کو خط لکھا کریں گے اپنے حالات لکھا کریں گے خیر ہمارے زمانے میں ایک پوسٹ کارڈ ہو گئے کہتے تھے ایک تو لفافہ ہوتا تھا ایک کارڈ آپ کہیں میرا خرم نہیں ہوتا ہے تو اس پوسٹ کارڈ ہو گئے جو آبی پوسٹ کارڈ تو دو کارڈوں کا ایسے ہوتا تھا وہ تو کارڈ اس لیے کہتے تھے کہ ہندوستان میں خط جاتا ہے پھر سینسر ہوتا ہے پھر وہاں جاتا ہے تو تاکہ سینسر سے شوٹ جائے اور تو ہم لکھتے ہیں تو جوابی پوسٹ کارڈ پر حضرت کا جواب لکھوایا ہوا بہت ڈالا اور اچھا تو میں باقاعدہ خط لکھتا تھا تو مجھے ہے خط آدمی ابھی خط ڈاک ڈالا اور بس آدمی کو فائدہ شروع ہو جائے تو پھر وہ بعد میں اندازہ ہوا کہ دراصل یہ مشائق کا رابطہ نہیں ہوتا یہ اللہ کا رابطہ ہوتا ہے رابطہ تو مشائق سے ذریعہ ہے درمیان میں نا رابطہ اور تعلق تو اللہ کا ہے تو آدمی جو خط لکھا تو احمد اللہ کو تو بعد میں پہنچے گا اللہ کو پہلے ہی پہنچ گیا ہے جی اللہ تبادلہ پہلے ہی پہنچ گیا ہے اور اس میں جو ہے تو فائدہ جو ہے تو اہم اللہ نے تو نہیں دینا ضروری ہے فائدہ تو اللہ نے دینا ہے تو لہٰذا فائدہ جو شروع ہو گیا اس وقت ہو جاتا ہے تو کسی جگہ پر مگیا, تو وہاں وہ کا مزدور بہت جگہ سے تو اس نے آ کر بڑا سو سے کہا جی میں وہاں کام کرتا ہوں چھ ہزار میری تنخواہ ہے اور اس ایک مشین گم ہو گئی ہے اور کٹے تو جہاں سے ہمارا مریض چھ ہزار روپے کہاں سے لائے گا اس پہ کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دے چلے جائیں گے اب چلا میں جو ہے تو اس کسی کے ٹور میں تھا کہ پوچھے گئے کچھ کا کیا ہوا اس کہ آپ کے بریض کا کیا ہوا کوئی اتفاقر ہو جو پھر ایف آئی پی پر نیٹ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے انہوں نے کہا جی پہلے تو اس کی جگہ کو ڈیڑھ ہزار کی مشین بھر لی تو پھر دکھا رہے چلو ڈیڑھ ہزار دے دیں گے پھر بھی انہوں نے وہ ڈیڑھ ہزار نہیں لیا جی ہاں جی اور اس میں کوئی ماری ترا نہ آگے بٹھا دیے گیا ہے تو اس کی لکڑی ہمارے رحمت اللہ کے فرماتے تھے کہ بجلی کا جو کنیکشن آتا ہے نا تو کسی آدمی کو اگر پورا ڈوئے والا پول بھی ملا ہے اور اس کو جو ہے تو لکڑی کا پول اس کو لگا کر تار گزار دی اوپر سے لکڑی کے پول سے گزار دی بجلی پوری آتی پول لکڑی گئے بیچ میں دی. تو خیال پیچھے سلاسل کا ہوتا ہے تو مناسب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہاری سر لکڑی کا پال کھڑا آ گئے لیکن سلسلے کا کنیکشن پورا ٹھیک آ رہا ہے اگر اللہ نے لکھا کہ جو آدمی جیل جیل ہی سلسلہ چلا رہا ہوں رہا لی رہے سلسلہ چلا رہا ہوں ہاں ہاں لوگوں کو یہ تصے کہ ہم بھی دور نہیں اور لوگ سلسلہ چلا رہے ہیں اب اس میں جو ہے تو اور اس پر ہم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کو بھی یہ بات حاصل ہے کہ یہ سلاسل تصور کو ہٹ جانتا ہے اور ان کو فیض کا ذریعہ جانتا ہے یہاں ان کو فیض کا ذریعہ اور ہک جاننا کوئی اہم چیز کی بھی جان رہا ہے بعض جیلی سرجتا ہوں ایسے معصوم مرید میں دیکھتا ہوں ان کو ملاقات ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آیا اور ملا اور اس کے ہاتھ ملا آج جانا بیٹھا جی پھر اس کے بعد جب مجھے شروع کر رہا تھا کہا جی میرے پاس اتنا ہی وقت تھا اور میری ڈیوٹی جی میں جا رہا ہوں مشکل کے چوکی دار تو میں نے کہا کہ جی وہ جو ہماری بات کا تعلق صاحب بڑے اچھے تھے حالات سنا کہا میں ہمارے ان کے مغل میں گیا تھا سنی اٹھاسٹ میں گیا تھا وہاں وہ زندہ تھے بڑے بزرگ تھے بھی ملاقات ہوئی ہے وہاں سے یہ بات ہے سبحان اللہ تو یہ یعنی تعلیم رحمت اللہ یہ فرماتے کہ جو آدمی نہ ہو اس کے اندر سو ایپ بنانے بڑھیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو ایک ہم سو ایپ ہوں اور ایک اس میں اچھائی ہو تو میری نظر وہ شہر پڑ جاتی ہے اور جو میرا مرید ہے اس کے اندر یونان میں خوبیوں ایک ہے وہ تو شہر پڑ جاتی ہے میں تھوڑا یہ کر رہا تھا کہ کتنے گندے حال کا آدمی آ کر اپنے حال بتائے جو سلسلوں کی تبدیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس حال میں بھی اپنے سے نظر آتا ہے اس حال میں بھی وہ آدمی اپنے سے افضل نظر آتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی عداوت کوئی پوسا کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی جس طرح مانگا بچا میں ہو اور اس کو اس کو اٹھاتی ہے سردی ہے تو پانی گرم کرتی ہے اس کو دلہا کر صاف ستھرا کر کے صاف کپڑے پہناتی ہے اور ضرور نفرت نہیں ہوتی اس کے بعد کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ذمہ ہے یہ اس کو صاف کرنا تو جو ہے شائق کو اس بات ذمہ واری ہوتی ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اب کیا تدبیر کروں کیا کوشش کروں کیا اس کا ساتھ دوں کہ اس عیب سے نکلیں اور ایپ کی اطلاع کرنا جو ہے تو عیب پر آگاہ ہونا اصلاح کا پہلا قدم ہے کیا آدمی آگاہ ہو گیا مجھے اس کی تشخیص اس کو ہو گئی اور تشویش ہونے کی بہت بڑی بات ہوتی ہے پھر جو ہے تو اس کی اطلاع کرنا ایک دوسرا قدم ہو گیا پھر تدبیر آ جانا مشاہد کی طرف سے اور کرنا آپ اللہ تبارا صاحب ضرور فضل فرمائے گا آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہاں وہ بات جو تھی وہ بات دن دونوں تھی اصل میں ہوتا یوں ہے یہ جو انسان کا روزگار کا روزی کا جو مسئلہ ہے اس میں فتوے کا عجیب سود ہے کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر خان صاحب ہمارا لیکچرر ہے اس کا وہ عورتوں کا پیر ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, کی ساری لڑکی جو مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے اس کے پاس آتی تھی تو مجھ سے پوچھنا کرو اس کے پاس جا کر پوچھتی ہیں تو تم مجھ سے پوچھو جی اور خود تو پہلاتی نہیں آئے بھی دو تین مل کر آتی ہے کہتی ہم بول رہے ہیں ہم. اس کے پاس جانے سے بول رہے ہیں جو. تو اس سے پوچھتے تو اس نے کہا جانے کی لڑکی کی کلاس میں تو ایک لڑکی نے جو ہے تو اس سے کہا کہ سارا ہمارے تو والد صاحب کی وفات ہوئی ہوئی ہے اور ہم نے پیسے فکس ڈپاز رکھے ہوئے ہیں تو کیا ہم سود کھا رہے ہیں اب بڑی پریشان ہے جو. تو اس کو لے کر میرے پاس آیا کہیں کیا مسئلہ کہ جمعے والد صاحب کی فات ہو گئی ہے اور ہم جو تو پیسے فیکٹری پاگ پر رکھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سود آ تو میں کیا کروں یا اللہ اب میں نے غور کیا کہ یا اللہ اب اس کو مسئلہ تو یہی ہے تو اس کو بتایا ہے کہ لوگ سود کھا رہے ہیں اب کیا اگر اس کو میں مسئلہ بتاؤں تو اس کی استعداد عمل کی ہے عمل کی استعداد نہیں تو خیر جی سر نے کہا کہ وہ بیٹھی مسئلہ اس طرح ہے کہ وہ کچھ کیسے چل رہا ہے تو کچھ دنوں میں سوچ کا خاتمہ ہونے والا ہے تو اس کا متبادل نظام آ جائے گا تو باپ بھی دعا کریں اپنے آپ کو گنگار سمجھیں دعا کریں اور اس وقت تک جو ہے تو انتظار کریں کہ اللہ کرے متبادل نظام آ جائے خیر وہ چلے تو اس میں اب یہ کہ یہ ذرائع معیشت کے بارے میں ہی ہوتا ہے اس میں بعض اوقات آدمی ایسے علاج میں اتلا ہو جاتا ہو, ہو سکتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے جایا ہو جائے اس کیسے جی کاجل فقر یہ سنو کپڑا ہے کیسے کس طرح کتنا کاگل کے کاگل کاجل فکرو یقین کوفرا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تندرستی کفر بن جائے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں مشائق کو مفتی حضرات کو ان ساری باتوں کو دیکھ کر ختو دینا ہوتا ہے ہاں بعض اوقات آرمی ایک جذباتی ہوتا ہے اس کے تحت آدمی مشکل کام کو کر لیتا ہے اس کو نبھا نہیں سکتا ہے نہیں سکتا ہے تو جتنے دن بچلنا چاہتا تھا اس سے بھی رہ جاتا ہے. بات کہتے آب وہ مشکل مسئلے آ جاتے ہیں کہ آپ بارش و فتوی کی اس کے بعد نہیں ہے جی تو ان کو باقاعدہ اور مفتی کے پاس, کے پاس ہم جو ہے کہ ہر اپنے, کی اپنے اپنے کچھ اصول اور پیچیدگیاں اٹیچ ہوتے ہیں نا جی بڑی نہیں ہم ملو لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں, ہمیں ہم بڑے استاد اور بڑے چکی ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کا اتنا تقویٰ اتنا استدار ہو کہتے ہیں اس کا تقویٰ بہت زیادہ ایسا کہتے ہیں مفتی کلام رحمان صاحب کے پاس جا کر فتوا لوگ اور جیسے جیسا کہ ازارے حالسہ ہے سے کہتے ہیں احمد ظلم میں جا کر فتوا لو ہاں جی بڑا بہت ست دیتے شبھی صاحب اچھا دیتے اور کو بہت تو کہتے صاحب کے پاس چلے جاؤ اب شلقبر صاحب کا فتوا لے کر آیا ڈاکٹر برحمان صاحب طلاق تو اسے اور بیوی بیلاق طلاق پس کر دی اس نے کہا اللہ کے بندے تم جا کر جو ہے تو برحمان صاحب سے فتوا لو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے گھر والی سے کہا جس طرح کا پھوڑ پنکھ نے پھر کیا تو مجھ پر طلاق ہو جائے گی اب وہ جو اس فوڑ پنکھ کیا تھا اسے تیرے بیٹے کی زندگی جا رہی مرنے کا خطرہ تھا اور جس فوڑ پر پر تو, تو نافذ کر رہا ہے اس کو کر دیتی ہے اسے جا کر نافذ کر دیا آپ علاج گی علاجگی کے بعد پہلی ہے تو اگلے لوگ جو تھے وہ بھی کوئی ہم تو اسے بٹھا, بٹھا کر نہیں رکھیں گے پوری اور ہے حیض دوسر نکاح کر دیا آپ جو جی ہے تو وہ پریشان ہوا ہوا پھر غلام رحمان صاحب سے پاس کیا فتو لیا اور کہا کہ نافذ نہیں. جا کر جب جب تو مسئلہ یہ ہے تو پہلے قاضی کا جو, جو فتو تھا وہ تو شاید نافذ ہو گیا قاضی جو نافذ ہو جاتی ہے اگرچہ اس, میں, اس وقت سکم آج آج کا فیضہ میں لے لیا سپریم کورٹ نے اپیل نہیں کی تو نافذ ہو گیا بس پچیس پہ کچھ دینا ہوگا دن گزر گئے پھر اور افریقہ فیصلہ ہوئی رہے گا اگر کوئی غلط تھا یا اس کو ہائی کورٹ والے بھی غلط فیصلہ تو نہیں دیتے ہیں لیکن ان کی فین کے مطابق ان سے کوئی ایسے رہے گا جس پر فیصلہ انہوں نے دے دیا تو نافذ ہو ہے بس آپ اگر جی زمین تو میرے ایسے میں آتی ہے ایسے نہیں آتی, اس آتی اس میں آتی کا کیسا میری کا کیسے فیصلہ ہو گیا جی کو تو کرنی لات چاہیے تھی اپیل کرنی چاہیے اب آپ کا بات گزر گیا آئے نہیں آئے جی. برہان صاحب سے باقی مانگنا جی بڑی کا دوسرا کر لیا جیسے مسئلہ کو سمجھنا ضروری صحیح تھا یہ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا اپنے کاموں میں رہا کریں. اپنے سے رہا کریں. اور جب وہ بتایا تھا ہمارے یہ سلنے میں بیٹھ تو بھائی ایک لڑکا تھا انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب کو بہت تکلیف نے لے کر آئیں گے ہم تو یہ روحانی علاج معلوم کا یا تعویذ کا یا اس کا کام تو کرتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو سلسلہ ہیں بحث تو ان کی تکالیف دکھتا ہے تو اصل میں جو دعا دم تعویذ دل کا دکھ نہیں ہے کہ آپ کا کسی کے لیے دکھ ہے تو اس کو اللہ فائدہ دیتا ہے جیسے آدمی اپنے بال بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے دل دکھتا ہے ایسے آدمی کا سلسلہ والوں کے لیے بھی دل دکھتا ہے کہ ان کو تکلیف ہے جی تو ان کو لے کر اور کہتے ہیں کہ میں کتا ہوں مجھ سے بو آ رہی بھی اب ان حالات میں کہا چار مہینے لگا کر آئے تھے اور چار مہینے گزار کر جب آئے بینک میں منیجر تھے تو فلاں مفتی شاہ کے پاس جو فتو پوچھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بینک کی نوکری حرام ہے اور یہ ہے اور بس وہاں سے آئے گا کیونکہ اب چار مہینے لگانے سے ایمانی سطح بڑی ہوتی ہے تو اس ایمانی سطح میں, جنب میں کہ اتنا عرصہ میں نے سوٹ کھایا ہے اور آرام میں کرتا رہی ہے دماغی بڑی ہوگی اور جو, جو ہے جو تو اس کو کیا کہتے ہیں ضرور کو برداشت نہ کر سکتے دماغ پر ان کی چوٹ لگتی ہے یہ لب ہم کیا کریں جی سے ہے اور اس کو تو حضرت جنگوی رحمت اللہ ایک ہے ایک آدمی یہ کے کے جی کہتے بدن شیشے کا ہے تو سارے اس پر ہنستے تھے اس کو ادا پڑاتے تھے تو بےچارا اس کی بہت تکلیف ہوئی ہوئی تو بدن میرا شیشے کا ہے یہ مانتے نہیں تو کے بھائیوں کی ڈانٹ پٹکی کہ نہ گلاسوں کے ادھر کے سارے ٹوٹے پھوٹے شیشے کے نا وہ جما کر کے لائے اور اس کے ڈال دی پھر جو ہے دوسرا کمبل اس کے ڈال دی آپ جو ہے دم پڑ رہے ہیں اور اوپر سے مار رہے کمبل اور شیشے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹوٹ رہے بدر کو مار مار کے جو نیچے والے کمر کو اٹھایا دونوں کمروں کو اٹھایا نا آدمی کو بیچنے سے نکال دیا اور کمروں کو جاڑا کمبر جاڑے چلو جی شیشے ٹوٹ گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا دیکھو روی یہ نہیں مانتے دیکھے یہ نہیں مانتے تو بات یاد ہے تو اس کے بیٹل سے میں نے کہا دوسرے کمرے میں چلے جائیں تو میں اس کو دم کروں گا جب آپ اندر آ جائیں تو کہیں گے جی, وہ کتے کی مجبور ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا وہ بدبو کہاں چلی گئی تو بس سے جی کہ وہ تو مضبوط تھی لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کلام سے وہ تو چلے گئے بیٹھے ہوئے جی میں اس کو دم پڑ رہا ہوں پڑ رہا ہوں بلا لاؤ بیٹھے آگے جب آ گئے تو انہوں نے وہ خدا صاحب کی بدبو جو تھی وہ خدا چلی گئی نے بس اللہ کر دی کے اللہ کی تاثیر ہو گئی تو خیر ان کو آدمی افاقہ ہو گیا تو یہ بات کہنا چھوڑ دی افاقہ ہو گیا اور کچھ نماز اور باقی چیزیں اس کی کچھ شروع ہو گئی پھر کبھی کبھی وہ لوگ جو وایا کرتے تھے تو خیر جی میں یہ تو وہ ایک برفار سے واپسی کی رایت والے سے پوچھا نا نے کہا کوئی اب رہیم کہ برخودار اب رہی ہوں چار مہینے سے واپس جا رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے انشاءاللہ شاء لڑکا تھا نے کہا جی انشاءاللہ شاء اللہ پہلے فون کر سب سے پہلے پتھرویژن پر پتھر لگتا پڑے گا نا اس کو توڑوں پھر دیکھوں گا میں نے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا پھر وہ سب جاتے ہیں جی کیا آپ جس رویے سے جو ہے تو ہی نہیں. فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا اور آپ تو چاہتے فائدہ ہو ہے نہ لوگوں کا دینی فائدہ ہو آ, میں تو یہ چاہتوں گی کہ اس کا طریقہ کس طرح کریں گے آپ تو نہیں ہوگا فائدہ اب ہم آپ کو طریقے بتائیں گے آپ کیا کریں گے کیا تو پوری تصویر بتاتے ہیں تو اس میں یہ تو یہ جب یہ اس طرح کے کیس سامنے آنے لگے نا تو اس میں تھری یہ بات ضرورت محسوس ہوئی واپسی کی ہدایات کی جائیں آدمی اور ہم نے سلسلے میں ساتھی سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو اس میں آپ پوچھ کیا کریں گے دور خند کر پوچھ کیا کریں گے عمر جو آتے ہیں نومر تک لوگ جو بیت ہوتے ہیں ہمارے طلباج ہوتے ہیں تو گھر کے معاملے میں بڑے اجھاؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کہا کرتا ہوں کہ گھر آپ کے والدین کا ہے اور اس کی ساری دن ذمہ ان کی ہیں ان کے نہ کرنے کے گناہ بھی ان کا ہوگا اور کرنے کا سواب کے بھی ذمہ دار وہی ہوں گے آپ کی حیثیت ہے کہنے والے کی آپ محبت پیار شکر سے ترغیب دے سکتے دعا کریں ترغیب دیں سمجھائیں اگر اس سے ان مان لیا تو اچھی بات ہے نہیں مانا تو آپ کے ذمہ نہیں یہ کے کے ہے آپ کے والے صاحب کے ذمہ ہے ہماری والد صاحب کی وفات ہوئی تو ہمارے گاؤں میں لوگ دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے ایک ہلا اسکاٹ والے ایک نہلا اسکاٹ والے تو کہتے ہیں ہلاسکت جو ہے یہ بدت ہے اور یہ ناجائز ہمارے کنڈی والے ساتھیوں کو ہلاکت کہتے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہوگا وہاں پر ہوتا ہوگا کہ جو آدمی کو ہو جائے گا تو اس میں وہ کرتے ہیں کہ ایک ہزار روپیہ رکھا جی اور قرآن مزید رکھا جی اور پھر وہ کرتے ہیں جی کہ یہ اس میں بیٹھتے ہیں دس بارہ آدمی بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جی یہ سارا سرکہ جو ہے میں نے قبول کیا اور میں نے تجھے دے کیا کہتے میں نے قبول کیا تو بیس آدمی کے دائرے میں جب گھومتا ہے نا تو کہتے ہیں بیس ہزار ہو گئے یہ جو ہے تو پندرہ سو مالیر کا یہ سامان تھا اب بیس آدمی کے بعد گھومنے کے بعد تیس ہزار ہو گیا تو ایس آدمی کے ذمہ جو نمازیں وغیرہ رہتی ہیں تو وہ اتنی ہوں گی لگا اب اس کو بخش لے کر لے ماف کر تو پھر کی سے اس کا, اس کا جو ہے استعمال اس ہو سکتے ہیں کہ سب کا گھر بیس بار ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اسی میں. بیس دفعہ سڑک تو اگر ایک ہزار تھی تو بیس ہزار تو باقی تو سوچتے رہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی زمانے میں تو صحابہ کا زمانہ تو بے نواز ہی مرا کرتے تھے پیچھے نماز شیر القرون میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے القرون میں ایسی بےچیاتی ہی نہیں تھی کہ لوگ بے نمازی ہو اور بے نماز بعد میں آئی تو کسی آدمی نے دیکھا کہ آپ آدمی مرا ہے اس کے پیچھے دس سال کی نمازیں رہتی ہیں آپ دس سال کی نمازوں کے جو ہے تو بند رہے گی جی تین لاکھ روپے بن رہے ہیں اب اس کا فضیہ کہاں سے ادا کرے تو نو سو بطور ترس کے بطور ابدردی مہربانی کے کہا ہے کہ صدقے کو بیس دفعہ صدقہ ہو جائے اس کو بخش کیا تو کیا گیا سرکاری سے, سے آنے اب اس کو جو ہے تو یار لوگوں نے ایک معمول بنا دیا اور جو بخش ہے, ہے. ہے. ہے اس کی نیت بخشنے کی ہوتی ہے ناگنے کے لیے تو بیٹھے ہوئے تھے <laughs> بردار کہ میں نے قبول کیا تو آپ سب اللہ بخشے میں اس کو لے کر میں لے کر جا رہا ہوں سب اس کے پیچھے دوڑے کہ یار تو صحیح بخشے مجھے تو مجھے بھی لے سکتا ہے اور صحیح نہیں بخش آئے بتاؤ اللہ جی وہی وہ ہوتا ہے جی تو میں سکا کرتا ہوں کہ ایک مصنوع طریقہ بھی لے کا ہے یہ وہ ہے ان شادی ہے کہ آیا یا سنلا سنلا سن مجھ سے حالت روزہ میں گھر والے سے مل گیا نہیں۔ تاکہ کا تو دو مہینے روزہ رکھے سن صبر نہیں ہو سکا دو مہینے روزے میں کیسے رکھوں کہ یہ اتنا مسلموں کو جو ہے تو وہ یہ اب اس کا جو ہے فری دے تو میرے پاس کیا میں فری دوں تاکہ اس کے لیے چند کرو سب لوگوں نے چند کیا چندہ کر کے جس کو دیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو جو سب سے غریب آدمی ہو سکتا تو تو اس نے کہا سب سے غریب تو میں ہی ہوں تو نے ساتھی خبر پر اعلان کیا کرو کہ شادی سے دس سال کی دوبارہ چھوٹی ہے اور سے بنتے تین لاکھ ہوتے ہیں سارے لوگ چند کریں تاکہ اس کے کریں。تو ایک بیٹا اپنے بات سے کہے گا کہ دادا خدے ہوا خدا کرے دماغ پڑا کرو وہ نکبر پر ہماری اترے گیم پر اعلان ہوگا چند کرو لائٹری گھر تیار کرے ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ان کو استاد تھا کہ سو سال سے اوپر ہوئی اور خود والد صاحب کی اکانوے سال کی عمر ہو گئی تو دو بوڑھے گاؤں میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلتے تھے لیکن جب تک یہ دو بوڑھے زندہ تھے گاؤں میں قتل مقاتے نہیں ہو رہی تھی دیکھا کہ جب دنوں کی وفات ہوئی تو وہ اس کے بعد گاؤں میں قتل وغیرہ شروع وہ جب ان صاحب باتیں تھے نا تو سارا بجن بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے بالا صاحب سب لوگوں کے سامنے ان کے پیر جانا شروع کرتے تھے اور بڑی ہیلپ کرتی تو ان کو استاد صاحب زندہ تھے اور وہ بڑے عالم بھی تھے بڑا ان کا کام کیا ہوا تھا تو ہمارے والد صاحب ان کی قدر کرتے تھے مجھ سے کہتے یہ تو لب کا مسئلہ ٹھیک ایسے ہی ہے لیکن اب جو میں اس کو کر کے ایک انتشار علاقے میں نہیں پھیلانا چاہتا کہ انتشار میں پھیلے اچھا اب انہوں نے اس طرح ہوا کہ ہماری والدہ صاحبہ کے جنازے میں تب یہ لوگ جمع ہیں اور اب وہ دونوں طبقے جمع ہیں والے بھی حال ہے اب اب اس کو کہتے ہیں کہ اب کیا کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے بڑے خطیب صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ جنازہ جو ہے وہ ڈاکٹر سزا پڑھائے اب جنازہ سے نہیں پڑھائے تو جو اجلاس خات کو نہ ماننے والے تو سب راضی ہو گئی چلو ہمارے زمانے جنازہ پڑھا ہے اب جو جنازہ پڑھایا تو ہمارے جو نہ ماننے والے ہو تو مجھ سے ملنے ملانا شروع ہو گئے تعزیت کے الفاظ دینے کے لیے اور انہوں نے جا کر قبر پر اپنا جائے جائے چکر جائے جائے کر دیئے بس ہو گیا تو وہ لوگوں سے ملے گا مسئلہ یہ جناب یادی کہ سارے سلسلے کا چارج جو ہے ہمارے والد صاحب کا ہے اختیار ان کا ہے اور جب ان کا اختیار ہے تو میں اس میں ترغیب دے سکتا ہوں اب میں نہیں کر سکتا آپ جو والد صاحب سے بات ہوئی اس کے بعد تو نے اختیار کرا جی. سے یہ علیہ تو نہیں کریں گے جیسے ریاست نہیں کرو گے تو بڑا انتشار ہوگا اور الگ علما ہمارے خلاف بہت بولیں گے اور تو سمجھدار آدمی سے میں نے کہا کہ جی پیسوں کی تقسیم کی بات ہی ہوتی ہے تو جتنا پیسے تقسیم کرنا تھا آپ اس سے تقسیم کر لیں اور جنازگاہ جو ہے تو اسے دورے اے اے آدھا کلو میٹر تو وہاں سے جنازگاہیں گے جنازگاہ اتنی دیر میں پہلے سارے پیسے تقسیم ہو چکے ہیں کرنے کیسے بھی تو وہاں کی وہ دعا نے شروع کیا وہاں سے عوام میں بھی اور وہ جو تقسیم کر دیا اور چاہتے ہی انہوں نے تدف کر لیجیے باقی کچھ بھی وہ نہیں بعد جو ہے وہ کوئی نے سوچنا شروع کیا اگر یہ بہت ضروری بات ہوتی تو یہ بھی کرتے اس سے پہلے کیا مضمون کرنا مضبوط ہوا کیا نہیں ہوا ہاں دیکھیں نا سب مضمون یاد رکھے ہوئے لجیب الدین صاحب نے وہ تو بجلا صاحب کی جو پارٹی تھی اس کا ایک موقف تھا کہ اطلاع دینی چاہیے تو اب جو بات بدلا صاحب کا ہے تو ہیں صاحب اس کی مخالفت کرنی ہوتی ضرورت ہے کہا نہیں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے وہ تو جو آدمی کو جذب اور محبت حاصل ہو تو اس سے بغیر اطلاع کے آدمی کو فیض ہو جاتا ہے ابھی کیسی خاصی بات ہوئی جی. پھر جو ہے تو اس کے بعد پھر کا چلے سے پوچھتے پوچھتے کہا بات آپ دونوں کو ٹھیک کہ جذب اور محبت والوں کو بغیر تلاؤ اس کے جو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ شاد ہوتا ہے یہ ریا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس طرح کی محبت یہ تو نہیں ہوتی ہے مشاعر سے اس لیے اللہ نے محبت اقلی کافی کی ہوئی ہے محبت عقلی کافی کی ہوئی ہے اس, کی بات کو مان... اس کو اپنے لیے مقدم ماننا اور اس کی بات کو ماننا یہ عقلی محبت ہے اور سبھی محبت تو آ... وہ ہے کہ خواجہ سامنے کھا کے حضرت کی اگر میں عورتوں سے ضرور آپ سے شادی کرتا ہاں جی میرے دل میں آ رہا ہے لکھا ہو رہا ہے کہ میرے دل میں نہیں آ رہا شکر ہے ایک دوسرے کا خیال اس بار کو بدا کہا کہ شادی کرتا جی. شکر ہے کہ مجھے ہوتا جی. <تصالح> <تصالح> <تصالح> دوسرے کوئی مریض تھے ان کو پان کا سوکھ ڈالتے ہیں نا تو ان کو دیا کہ پھینکا ہونے اس کو کھا پی لیا <تصالح> نے کہا کہ तो आदा पी, पी लिया कैसे मोहब्बत है कैसी मोहब्बत करने आसल नहीं होती है और कहीं सैकड़ों में कहीं आदमी आता है जी कोई कभी कभी भी आज नहीं है और बाकी वो आ, एक आता था एक डॉक्टर साहब था جو بات وہ ایسے وقت اکیلا آیا کرتا تھا تو جب مجھ باری ہوتی برداشت نہیں کر سکتے اچھا جس میں ختم ہوتا بھگوا تھا کہ یہ اسی کے لیے ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا یہ ہمیں ایک دفعہ بھائی وقت صاحب نے واقعہ سنایا ان رمضان کا مہینہ تھا اور کہ میری کچھ شکایتیں اگر شیخ مولانا دکھری صاحب سے لوگوں نے کی ہوئی تھیں تو ہم نے فرمایا تھا کہ مجھ آ کر بلڈ پیشی کرے تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو اگر صرف ایک بند پہنے ہوئے ہیں اور باقی گرمی تھی تو کپڑے وغیرہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں جو اندر ہوا تو مجھے یوں محسوس ہے کہ ان سے کوئی چیز آ کر مجھ تحثی کہ دوسرا آدمی اندروں میں بس ہو بس. گیا وہ خاص ان کے لیے ہی ہو رہی تھی تو واقعی ایسی محبت اللہ کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اور ایسی محبت والے کو بالکل جو ہے بجلی کی رو کی طرح الیکٹرک کرنٹ کی طرح جائز ہوتا ہے سوانے میں اس واقعی کو میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کرے جلدی شائع ہو جائے مولانا رفیع اسمانی صاحب مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے شیخ العدیز کراچی کے اور مولانا عبد صاحب نائب مختلف جامع شرفی اللہ دونوں بڑی عشید علماء ہیں بڑے خاندانوں کے بھی ہیں ایک جو ہیں مفتی شفی صاحب کے صاحبزادے اور ایک ان کے مفتی حسن صاحب صاحبزادے جی تو کچھ مدارس کے بارے میں کریکولم کو تو نصاب یعنی تعلیم کو چھڑتی رہتی ہے حکومت میں مختلف مطلب موقعوں پر ان دونوں نے کچھ اڑا ہوا تھا تو وہ ان نے کچھ حکومت کیسے اٹالا ہوا تھا کہ ہم سمجھدار لوگ ماہرین لوگ جائیں گے از یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر سے ملیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور کریکولم سیکھیں گے ان سے ملاقات کریں تو یہ دونوں حضرات یہاں آئے ہوئے تھے وائس سے ملاقات کے لیے تازہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرون میں حاضر ہوئے پیدا نے بڑی حصی تو مولانا صاحب دی ہوئی تھی کہ سارے حضرات ملاقات کری آتے تھے تو وہ ایسے بیٹھے سامنے اور مولان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بائیں طرف یہ دونوں بیٹھے تو یوں ایسا مولان صاحب نے ان کی طرف دیکھا ایسے بجلی کی رو آگ کا شولا جیسے ان سے اٹھا اور ان دو پر گنا سے جی. اور ان دو سے مجھ پر گنا سے جی. اور میرا بدن تپ رہا ہے اور مجھ سے اٹھ کر پیچھے جو ہے پیچھے سے دیوار پر گنا جب یہ ہوا تو مان صاحب نے شیئر شیئر کیسے ساکر ساکر؟ جب تھی بھری ہوگی پہلا مسئلہ کیسا ہے یاد صاحب نے لکھوایا تھا تو اس میں جب تھی بھری ہوگی جب یہ م... ساکی کا حال ہوا ہوگا مستی سے ترا تھا کہ کی کیا حال ہوا ہوگا آ, شیشے میں غالب جب توں نے بھری ہوگی پورا اس کو یاد نہ سکا تو نہیں شعر پڑا ہاں تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیفیتوں نے محسوس کر لی لیجیے کی کیفیت محسوس کر لی تو اس کا شیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جی جی اس, اس شراب کا مجھ پر اتنا سر ہو رہا ہے کہ میں جل رہا ہوں تو غالب جب توں شیشے میں اس کو بھرا ہو بھرا ہوگا تیرا کیا حال ہوا ہوگا تجھ پر گزری ہوگی تو ابھی اس وقت یہ مشاست کرتے ہیں تو وہ جن پر آ رہی ہے ان کو تو اس کو مزہ آ رہا ہے لیکن جس سے جا رہی ہے اس پر بھی بیت رہی ہوتی ہے اس کی بھی جان جاتی ہے دیشنے. تو خیر جی یہ, یہ کیا بات تھی جس پر اس بات کو بولا ہاں اطلاع بات تو ایسا ہی وہ ہاں ایسے لوگوں کا فیض بھی ایسا فیض اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ ایسے محبت والوں کا فیض بھی آئی یہ کہ کسی اور وہ کے بڑے خاندان کے بڑے لوگوں کے ساتھ زیادہ تھے اور ان کے ساتھ خاص سب محبت تھوڑا محبت ہے صاحب کی ان جو والدین کے لیے احسانات تھے تو اس کی اس وجہ سے وہ ان پر ایک توجہ ہو رہی تھی میں یہیں سے اللہ تھا تھا یہ جو برآمدہ ہے اس کے پاس وہ یہاں یعنی عیسائی گرجا بنانا چاہتے تھے اور ہم لگے ہوئے تھے کہ گرجا نہ بنے اگر مولان صاحب سے مشورہ کیا تو اگر مولان صاحب بعض اہم امور میں اپنی رائے جب دیتے تھے تو اس طریقے سے زومانی الفاظ میں دیتے تھے کہ کل اس پر مقدمہ ہو اور گوائیاں ہو تو میں جھوٹ بولنا پڑ رہا پڑھے اور اس بار کا مجھے اثر اندازہ ہوتا تھا اس کو میں نے اس بانی بات کو پوچھ کر کے اس کو بتانا ہوتا تھا کہ تو میں نے کہا ان سے پوچھا کہا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تھا گر جا گر جا آج ہر وقت لوگ اس کو گر جا کہہ رہے ہوں اڈائی خانہ انگریز گر جا گر یہ تو خیر میں اٹھا میں سمجھا کہ حضرت کا فرمانا یہ ہے کہ اس کو گرا دیا جائے تو بھائی یہاں پر آیا اور پہلے ساتھیوں کے دور سے کہنا شروع کیا تو یہاں سے نکلا تھا ایک بالکل ڈاڑی منڈا لڑکا ہے اور وہ اس کو لوگ ہٹلر کپڑے کہنے تو ہٹلر کی طرح شکل ہی بنائے تو اس کی طرح آگے تو باقی کوئی کوئی کہہ رہا ہے کریں گے کوئی گرائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تو اس کے بعد سے جب گزرا تو یہ گرجا گرانے سے بس آیا زندگی بدل گئی تو اس نے غیرت جی وہ کیا ہے اور بقدر اس کے حیرت کے تو اس پر مسئلہ حل ہو گئی تو لوگ اس کو اس کو پہلے ہر ہٹلر کہتے تھے حضرت ہٹلر سے حضرت میں کہیں جاتا تھا تو ڈرجے کے بعد تقریر وہ کیا کرتا تھا اٹ پڑھ آدمی اور جمع کی تقریر اور یہ تو یعنی وہ محبت تب ہی کچھ لوگوں کا حاصل ہوتی ہے عام طور پر محبت کے لیے شکر ہے کہ اللہ کا دلتصب. اللہ نے یہ محبت فرمائی ہے اور اس میں اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے کیوں غالب الغیب صرف اللہ جی کی ذات ہے کسی وقت اللہ سے بارہ کسی مریض کا حال کھول دے تو کھول دے ورنہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے پوچھنا پڑتا ہے آدمی اور اس میں یہ ہے کہ کا تجربہ ہوتا ہے شیطان کی ذاتوں کے بارے میں تو ادھر باغ اللہ رہنمائی بھی فرماتا ہے کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ سبار کے سمے ہے آپ جو ہے تو بعض آدمی کو خود ہے کہ اپنا حال بیان کیا اور بہن دوا کو تجویز کر لی یہ کیسے ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں تو آدمی کا ہوتا ہے کہ واقعی سلاثلت کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک کی بھی رہنمائی کر رہا ہے اور کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سائز دے رہا ہے یہ میں غلط غلط فول احسان ہوتا ہے اور اللہ تبارک ضلع کر رہا ہے اور میں باعث میں اگر ہوتا تو یہ بہت مشکل ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے کسی وقتی دینی بات کو سامنے کر کے اس کو اس میں لگا دیتا ہے اور اس میں کسی اس عام چیز سے اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کا نقصان سال دو سال چار سال پانچ سال بعد جو ہے ہوتا ہے اور مشرق نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تو اس مستحب کو اس بات کو جو کہ اتنی ضروری اختیار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی فلاندہ کے اوپر گھٹ پڑ سکتی ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں بچے رہنمائی سے اس کو آپ نہ کریں اور جو مان لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے نہ مانے کے آدمی کو پھر جب اس وقت نقصان اٹھاتا ہے اس کو نظر ہوتا ہے ہمارے یہیں پر ایک طالب علم تھا کہ اردو نظام سے پڑھ کر آیا ہوا تھا کمزور تھا پڑھائی میں ان دونوں یہاں کوئی دو چار طلباء سے تھے کہ جو فرسٹ ایئر این میں جو آخری مہینہ ہو تو اس میں ہم ایک ہوم ایگزامینیشن لیتے تھے اسی ہوم ایگزامیشن پر مستقبل کا دھیان ہوتا تھا اسی کے سوالوں کو ملاتا تھا اور بھائی صاحب میں اتنی اس میں کر لیتا تھا کہ آدمی تو یہ کہیں کہ یہ تو ہمیں طلبا لڑکا ہو یہ تو ایگزامشن کوئی ضروری نہیں ہے نیو پریپریشن شروع ہو آدمی کو دہرانے تعلیم چار مہینے کے لیے تھے وہ مہینہ ضائع وہ جو ٹیسٹ کرنا تھا وہ ضائع پھر چھٹیوں میں تو فقد لگ گیا اب جب وہ آدمی آتا اور اتنا کمزور ہو چکا تھا پڑھائی میں اور بڑا ہار سا ہوگا اب مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے ڈرائیور آزاد کی یہ ترتیب نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے تو لوگ ہیں جی اور جو مشرق اور لمار پائرین وہ سارے میں جو سترسی آدمیوں کو شورا ہے اس میں درج اول کے مفتی ریٹائرڈ جرنیل بہتارا سطح کے بیوروکریٹ ہیں جی؟ اور کے سلاسل کو چلانے والے لوگ اور وقت کیے ہوئے حضرات جی؟ اور وہ سارے پہلوؤں کو عالمی سطح پر تول کر عام میں سے فیصلہ دیتے ہیں میں نے معلومات ساری انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سلابہ پڑھائی کے دوران ان کی چھٹی میں جو, جو اوقات ہوا کریں وہ دیا کریں تو کلاسز چھوڑ کر اور, اور پڑھائی کو چھوڑ کر یہ کبھی نہیں دیا کریں خیر بس مجھے تسلی گئی میں نے کہا میں تو ڈر سک یہی یہ ہوگا اب میں نے یہاں اگر کہا یہاں والے حضرات سے تو میرے شور شرابے سے اتنا کیا کہ گئے ہوئے کو کان میں بلا لیتے طلبہ بس میں تو ٹھہراتے تھے وہاں پر چڑھ کر کے کچھ جو سواتا ہو کر کے چلا جاتا تھا اب طالب علم نے کہا کہ اس کو ہم بھیجتے آپ چار مہینے کے لیے بھیج تھے خیر بہت ہو وہاں جا وہ بہت پریشان ہوا وہ بھی نہ لگا سکا جب واپس آیا تھا اس نیند کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں اس کے پاس میرے پاس آنا کے ساتھ بیٹھ بعض سارا ہو گیا مکمل کہا بفدار وہ جو میں اس وقت کے راستے اس کو نہ بھیجو وہ اس کی ضرورت پڑنی تھی مجھے نظر آ رہی تھی نظر آئے سی بات اچھا ان سے پوچھا کہا جی ہم بزرگوں کے مشورے پر عمل نہیں کر رہے ہم بزرگوں کی منشا پر عمل کر رہے ہیں اب وہ اس کرتے ہیں باقی انسان ہم جو بزرگوں کے مشورے پر عمل نہیں کرتے ہیں منشا پر عمل کرتے ہیں منشا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسے میں نکلے زندگی بدلے اور دائی بنے ہاں جی جی ہاں ابھی طالب علم میں ایک بہت بڑے خان ریٹائر جیسے گیا اب وہ واپس آیا وہ پڑا جو ہے تو وہ خاندان کاٹنے کا, کا جی. شملہ کھڑا کیا جی. اور کلاس کو جائے آئے جی. اب میرا دل شاعر ہے کہ میں سے کہوں کہ پر دون پہن کر جائے کرے اپنے پرانا سوٹ نکالے اس کو پہنے اور یہ جو ہے تو سر پر ٹوپی بھی نہ پہنا کرے اور جائے کرے بال خود بنا کر کھاؤ تو آج اس کے مسئلہ جڑی میں آ گئی تو یہ جو بات بکایا تھی کرتے ہیں، بکایا بچاؤ یہ بات بکایا تھی اس کے والدین سے اور خدا نہ چھڑتے آپ نے اس کے والدین کو دیکھا اس کے پیچھے پڑے پڑے پڑھے پڑے یہاں تک کہ اس کو داڑھی صاف کرا کے پر دون پہنا کر چھوڑا اس کو میں ساتھیوں کو کہا وہ یہ بات تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی اس وقت تو میں اس کو بچا ہوا رستے پر چلانا چاہتا تھا کہ یہ بچ جاتا اور اس کے والدین کو بھی فائدہ ہوتا ان کو بھی فائدہ ہوتا وہ شرم صاحب جب لگ گئے نا تو ان کا بھائی جو ہے اس کو پڑھا اس کو کون سا موجود وہاں پر بیٹھا ہوئے ڈاڈی اس کو رکھوا دی اور ہمارا بھائی کالج میں تھا کتنا سمارٹ ہے اس ساتھ کیا کیا وہاں سے آیا چڑھنے کے لیے بنا سکتے بیٹھا جی اس نے باتیں سنائی جی بہت وسیع کیا اس نے باتیں مکمل کرنے کا وقت میں کھانا کھلائے گئے چلو تھوڑی دیر بیٹھا سارے دلائل اور بس پھر جو جا رہا تھا ہم یہ ہر وقت کرے گے پورا خاندان لگا جائیے پورا خاندان لگا جی توبہ پورا علاقہ لگا جائیے پورے علاقے کو فیض ہوا تو یہ نہیں اسے کہتے ہیں کہ شیطان کے دس ہزار زلمانی ہزار ہیں دینے والے اور سترہ ہزار نورانی حضاب ستر ہزار نورانی حجاب جس میں کہ بڑے بڑے ماں بڑے بڑے مفتیوں کو بڑے بڑے مشاعت کو اور مریضوں کو چلنے والوں کو اس میں ڈال کر گراتا ہے اس وقت آدمی سمجھ رہا کہ میں کہیں دین کر رہا ہوں है. یا سوبرساد کا ماحرہ ہے रहा وہ دن نہیں کر رہا ہوتا سادھین کر رہا ہوتا ہے کا ہوا نہ سادھین کا ہوا اللہ عدر کے آپ بیٹی سے ایک آپ کو عجیب دلچسپ واقعہ سنیں کشان چاہتے ہوئے اس وقت خیال تھا کہ شدید صاحب سے بات کرائیں گے لیکن بات الگ الگ سے تشریح صاحب یاد نہیں کرے جی اچھا وہ باقی سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید تھا سادا لو ہاں جی خوش تھے سادا لو تھا جی تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ ادھر سال کی ملاقات کو جانا چاہیے میں بہت ہوں سلسلے میں تو اصلاح کہ یہ حاضری اور سب ضروری ہوتی ہے تو وہ اب گھر میں باہر کوئی ہے ہی نہیں ہے گھر والی کو سنبھالنے والا جب بزرگوں کے بات جاتا چل رہا ہے اس میں کیا روم کی بات ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو چار مہینے کے لیے ہمارے ساتھی بن رہے ہیں تو ہمارے پچپنیا بزرگ ہیں کہ وہاں وہ آدمی تفاقر ان کا سالہ تھا تم نے کہا بھائی آپ کی بیوی ہے اور آپ کے اس کا کھیلی ہے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے کیلا گھر اس کا کیا ہوگا تو جب تک اس کے بندے دستی تو میں جاؤ تو یہ بات ہم نے آپ سے باز کی اور جا کر مرد مردز امیر صاحب یہ بات کے مرکز امیر صاحب کہہ رہے ہیں اس پیر سے تو ہمارے عام آدمی کو یقین زیادہ ہے ہمارے عام آدمی آدمی کو تیار کر لیا ہے کیلا حفاظت کرنے والا میری بات ٹھیک ہے بات وہ ماشاء اللہ آپ کے آدمی کو یقین تو بہت زیادہ ہے لیکن دینی فہم امیر صاحب کبھی نہیں ہے دینی فہم جو ہے وہ امیر صاحب کبھی نہیں ہے تو بغیر محرم کے اس کو چھوڑ کر ڈھائی رہے ہاں واقعات بیان کر دیتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ نے قدر فرما دیا اس کو تو مفتی پر پیش کرو گے ہاں تو مفتی پر پیش کرو گے وہ تو ایسے مدد الگ کی تو اس پر تو قانون نہیں بنتا بلال صاحب نے ایک بار بیان کیا کہ ایک آدمی ہے اندا اس کا باپ ہے ساری اس کی بیٹیاں ہیں سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل گیا مفت سے پوچھا کہ اس نے دوست کیا کہ نہیں دوست کیا انہوں نے کہا اس نے بہت غلط بات کہی یہ آدمی وہ صدیق تھا تو بھائی بلال صاحب کا بھائی انہوں نے بیان کرنا بند کرایا کہ یہ جو ہے تو کام کام کے بیان کرنے میں اس سے شریعت روپ جو ہے وہ گڑبڑ جاتی وہ تو بگ سدیق اللہ کا خاص مسئلہ تھا جس کو حضور لے کر جا رہے تھے اور کے ساتھ مادہ ہو رہا تھا کسی ہمارے ساتھ میں تو وہ نہیں ہے نا ہمارے مالے کا اردا صاحب عرفہ صاحب کا اگر فیلج ہے تو وہ روزانہ چاہے گی تو گھر والے